ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہے دوستی کر دے اور اللہ قادر ہے اور بخشنی والا مہربان ہے